یہی وہ لوگ ہیں جو کہ انگاروں کو پکڑے ہوئے ہیں اکثر لوگ بلکہ سبھی لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہیں یہ لوگ لوگوں کے درمیان چونکہ اجنبی ہیں اس لیے لوگ انہیں نئی نئی بات پیدا کرنے والے کہتے ہیں اور الگ تلگ رہنے والے کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سواد اعظم سے الگ رہتے ہیں امت کے بڑے طبقے سے جدا رہتے ہیں یہ تہمتیں ان پر لگتی ہیں اسد اللہ یہاں بطور حاشی یہ لکھ رہے ہیں الوصف بحال کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بات یہاں پر کی ہے آپ اس پر غور کریں اور اس زمانے میں امریکیوں اور یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی حالت کا آپ اندازہ لگائے اور یہ دیکھیں کہ کس طرح میڈیا حتیٰ کہ اکثر مسجدوں کے ممبروں میں جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات کیا کچھ ان بیچاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ امت کے بڑے طبقے سے دور رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ غریب ہیں نا یہ اجنبی ہیں لوگوں کے درمیان اور ان کی کوئی بات عجیب نہیں ہے کتاب و سنت سے بات وہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں محسبہم ہوں کا دلک ولا اللہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نزع من القبائل کا معنی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نزع من القبائل کے معنی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر علیہ اللہ وسلم نے انہیں قبیلوں سے نکلنے والے یا نکالے جانے والے قرار دیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا اس وقت یہاں پر ہر قسم کے ادیان موجود تھے اور ہر قسم کے مذاہب موجود تھے فہم بین عباد این و نیران و عباد یسور ان ان میں سے کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے کچھ تصویروں اور صلیبوں کی پوجا کرتے تھے وہ یہود ان وہ فلاسفہ اور کچھ یہودی تھے اور کچھ بے دین تھے اور کچھ فلسفی تھے وکان السلام فی اول ظہور ہی غریباً اور اسلام اپنے ابتدائی دور میں اجنبی تھا وکان امن اسلم وسطاب اللہ علیہ رسول ہی غریب فی حبیلتی وہ اہل ہی وہ عاشرتی تو جو شخص اس زمانے میں اسلام قبول کر لیتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہتا تھا تو وہ اپنے قبیلے میں اپنے محلے میں اور اپنے گاؤں میں اجنبی ٹھہرتا تھا چنانچہ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے قبائل سے نکل جایا کرتے تھے یا نکال دیے جاتے تھے بل احاط امن بلکہ ان میں سے ایک بن جایا کرتا تھا تنہائی کا شکار ہو جاتا تھا وہ, وہ اپنے قبائل سے اور اپنے خاندانوں سے اجنبی بن کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے فکان احم الغربا و تو یہی لوگ حقت میں غریب تھے اور یہی لوگ حقت میں اجنبی تھے ح کہ اسلام غالب ہوا اور اسلام کی دعوت پھیلی و دخل نہ صفی اور لوگ اسلام میں فوج در فوج گروہ در گروہ داخل ہوئے گروہ گروہ بن کر داخل ہوئے فضا لربتان ہوم تو یہ اجنبیت ان سے ختم ہوئی في و تراہل حتى آد غریب کم بدا پھر اجنبیت کا دور شروع ہوا اور اسلام اسی طرح اجنبی بن گیا جیسے کہ ابتدائی دور میں تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اسلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دور میں تھا ہوم فی اول ظہوری کہ وہ آج ابتدائی دور کے مقابلے میں زیادہ اجنبی بن چکا ہے اگرچہ اسلام کی علامتیں اور ظاہری شکل و صورت بہت زیادہ مشہور ہے معروف ہے لوگوں کو پتہ ہے فل اسلام الحقیقی غریب الجدن واہربا اشد الغربہ حقیقی اسلام بہت زیادہ اجنبی ہے اور جو کوئی اس حقیقی اسلام کے مطابق چلنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے درمیان انتہائی اجنبیت کا شکار ہوتا ہے بہت ہی عجیب دلیل یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے دی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے بہتر فرقے غلط ہوں گے اور صرف ایک فرقہ صحیح ہوگا اور وہ جنتی ہوگا نجات پانے والا فرقہ وہی ایک ہوگا تو کہتے ہیں کہ ایک فرقہ وہ کیوں کر غریب نہ ہو یہ بہتر فرقوں کے درمیان ظاہر سے بات اجنبی معلوم ہوگا اور بہتر فرقے جو ہیں ان کے پاس مریدین ہیں بڑی بڑی وزارتیں ہیں منصب ہیں عہدے ہیں اور بڑی بڑی کرسیاں ہیں اور ان بہتر فرقوں کا جو بازار ہے یہ تو چلتا ہی اسی وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی جائے کیونکہ آپ علیہ السلط وسلام جو باتیں لے کر آئے ہیں وہ تو ان کی خواہشات ان کی لذتوں اور ان کے شبہات اور ان کی بدتوں کے خلاف ہے جبکہ یہی مخالفت شریعت کی خلاف ورزی ان بہتر فرقوں کے لیے فضیلت کا سبب بھی ہے اور ان کے مریدوں میں اضافے کا سبب ہے اور ان کی وہ شہوتیں اور خواہشات جو ان کی زندگی کا مقصد اور ارادہ ہے وہ سب کچھ کیسے ان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں نئی نئی بدعتی ایجاد کرتے ہیں تبھی ہی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہے گا تو لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے کیا علیہ صلیم نے تو یہ فرمایا ہے اور یہ پیر صاحب جو ہے اس طرح کہہ رہا ہے یا یہ مفتی صاحب اس طرح کہہ رہا ہے یہ حاکم اور وزیر اس طرح کہہ رہا ہے ظاہر سے باتیں لوگ اس کے دشمن بنیں گے تو جب دشمن بنیں گے تو بیچارہ اجنبی تیرے گا بیگانہ اور تنہا ہو جائے گا ماحول میں اس ابو مصاب سوری حفیظ میں یہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما یقل ابن القیم فلقر الہجری ان السلام فی زمانه اشد ہی من وقت کہتے ہیں کہ سوچو ذرا سبحان اللہ امام ابن القیم رحیم اللہ آٹھیں ہجری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ان کے زمانے میں ابتدائی دور کے مقابلے میں زیادہ اجنبی بن چکا ہے فمادا نقول آج ہم کیا کہیں گے بس اللہ ہی مدد کرنے والا ہے جب آٹھویں صدی حجری کا یہ حال تھا تو اب پندرہویں صدی ہجری کا کیا حال ہوگا خود ہی قیاض کر لیں جب اس زمانے میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور کے مقابلے میں بھی زیادہ اجنبیت کا شکار ہے اس وقت دین تو اب کیا بات کہیں گے ہم فکیف لا یکون المؤمن السائر الى الله على طريق المتابعه غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا اهواهم واطاعوا شهوهم واعجب كل منهم برايه امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو اللہ کے راہ میں چل رہے ہیں وہ آخر کیوں کر اجنبی نہ بنے ان لوگوں کے درمیان جو کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں جو کہ اپنی کنجوسی کی طاعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر شخص اپنی رائے پر مغرور ہے کما خال البی صلی اللہ علیہ وسلم مروب المعروف ون حوان المکر اچھائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو حتہ ادارہ شحن وہ ہند متبان حتہ کے جب تم ایسی کنجوسی دیکھو جس کی طاعت کی جا رہی ہو وہ متبان اور ایسی خواہش دیکھو جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے وہ دنیا موثرتن اور ایسی دنیا دیکھو جسے دین پر ترجیح دی جا رہی ہے وہ ایجاب کلائی برائی ہی اور جس وقت تم یہ دیکھو کہ ہر شخص اپنی رائے پر مغرور ہے۔ ور ایت امرن لا يدلك به اور تم دیکھتے ہو کہ کام ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ فعليك بخاصت نفسك اس وقت تم اپنی ذات میں مشغول ہو جاؤ۔ اپنی ذات کی اصلاح میں لگے رہو۔ واياك وعواممهم اور تم ان کے عام لوگوں سے دور رہو۔ فان وراکم ايام الصبر اس لیے کہ تمہارے بعد صبر کے دن آ رہے ہیں اص رفی ہن کل کا الجمر اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہے جیسے کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا بات سمجھنا آ رہی ہے یعنی اللہ کے رسول نے اس دین کو انگارے سے تشبیح دی ہے اور اس دین کو پکڑنے کو انگارا پکڑنے سے تشبی دیے گویا کہ جو شخص اس دین کو پکڑے گا تو جیسے انگارہ پکڑنے والے کا ہاتھ جلتا ہے اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہوگی دین پر چلنے کی وجہ سے اس کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا ہوگا اور یہ انگارہ تو گرم ہے یہ دین تو سخت ہے کہہ کر جو چھوڑ دے گا ناوز باللہ پھر تو وہ مرتد ہو جائے گا پھر تو وہ کافر ہو جائے گا پھر تو معاملہ ہی بگڑ جائے گا تو اس لیے دو آپشنوں میں سے کسی ایک پر تو بہرحال عمل کرنا ہے کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے پکڑیں گے تو انگارے کی طرح سخت ہوگا انگارے کی طرح گرم ہوگا آپ کے ہاتھ کو جسم کو جلائے گا اور نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر تو معاملہ ہی خراب ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے سچے مسلمان کے اجر کو پچاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے برابر قرار دیا ہے